كما على وعلى آل محمد حميد مجيد. لا علم لنا إلا ما علمتنا بابو یہ باب ہے میانہ روی اعتزال وسطیت یا توسط تو عمل میں میانہ روی اختیار کرنا اعتزال اور توسط کا راستہ اپنانا تاکہ عمل لگاتار چلتا رہے اور اس میں انقطا نہ آئے کیونکہ عمل میں مداومت تسلسل مطلوب ہے جو باب کا دوسرا جز ہے ولمداو عدل عمل اور عمل میں مداومت تسلسل ہمیشگی اور اس کا لگاتار ہونا اختیار کیا جائے دیکھیں شریعت نے صرف عمل کی ترغیب نہیں دی بلکہ عمل صالح کی ترغیب دی فمن کا نیرجو اخا عربی ہی فل یا اگر اپنے رب کی ملاقات اس کی زیارت اور دیدار کا تم شوق اور امید ہو تو ضروری ہے کہ عمل صالح کرو فلیہ عمل عمل صرف عمل کی بات نہیں کی بلکہ عمل صالح کی بات کی یعنی عمل میں صالح ہونا ضروری عمل کی صالحیت ضروری اور یہ صالحیت کچھ بنیادوں پر قائم ہے مثلاً اخلاص انما الاعمال بالنیات کہ سارے اعمال کی صحت القبولیت جو ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہے اور نمبر دو عمل میں سنت کی مطابقت اور مطابقت نویر اسلام کی حدیث ہے من عمل لیہی سا علیہ امرون فہوار کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر ہمارے حکم یا سنت کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے تو عمل کی صالحیت کے لیے عمل کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص پر قائم ہو اور سنت کی اتباع کے ساتھ اسی طرح عمل کی صالحیت ان دو قواعد کے ساتھ بھی ہے جو آج بیان ہو رہے ہیں ایک ہے عمل کی وسطیت افراد و تفرید کے درمیان اس کو رکھنا اور دوسرا عمل کی مداومت لگاتار اور ہمیشہ اور تسلسل کے ساتھ اس کو اپنانا اور یہ تسلسل تبھی قائم رہے گا جب اس میں توسط ہوگا جب اس میں قصد وسطیت اور اعتدال ہوگا اگر آپ ایک ہی دن عمل کثیر کر لیں رات بھر جاگتے رہیں تو اگلے دن یہ عمل آپ برقرار نہیں رکھ سکیں گے آہستہ آہستہ اکتااہٹ اور مدل کا شکار ہو جائیں گے نتیجہ یہ کہ جو عمل کا دوام ہے وہ قائم نہیں رہے گا اس لیے کہ عمل کی وصطیت نہیں تھی قصد اور اعتدال نہیں تھے اور اگر قصد اور اعتدال ہوگا تو وہ عمل لگاتار چلے گا اس میں اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی اور اس میں دوام رہے گا اور ہمیشگی رہے گی اور یہی چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اور پسند ہے امام بھائی رحمہ اللہ جو عمل کے یہاں قواعد بتا رہے ہیں کہ اپنے عمل کو اپنی نیکی کو اس کی صالحیت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں اپنا لو ایک عمل کا قصد یعنی اعتزاج کہ افراد و تفرید کے ماں بین ہو تاکہ وہ لگاتار چلتا رہے اور یہ دوسری چیز ہوگی مداومت عمل کا لگاتار چلنا کی اختیار کرنا اب ایک شخص رات بھر جاگے اگلی رات بھی جاگ لے اس سے اگلی رات بھی جاگ لے لیکن کب تک جاگے گا بلاخر وہ تھک ہار جائے گا اور یہ جو اس کی کلفت جو اس نے اپنے اوپر لی ہے اس کو بچھاڑ دے گی اور پھر وہ رستہ رستہ قیام و لہر سے غافل ہو جائے گا قرآن پاک میں جو عباد الرحمن کا تعارف ہے ولادین یذا انفق لمبی صرف لمبی اختور ہو کہ عباد الرحمن وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف ہوتا ہے نہ بخل ہوتا ہے بلکہ جو بیچ کا اعتزال کا راستہ وہ ہوتا ہے اگر بے تحاشا اصراف ہو تو بہت جلد اپنی جو ایک طبی مال کی محبت ہے اس سے مجبور ہو کر وہ مال خرچ کرنا چھوڑ دے گا تو بالکل درمیانی اگر صورت برقرار ہے نہ اصراف ہے اور نہ ہی بخل ہے اس کا عمل لگاتار تسلسل کے ساتھ قائم رہے گا اور یہی مطلوب ہے تاکہ بندے کا عمل دو چار روزانہ ہو بلکہ زندگی بھر کا ہو اور تاز حیات وہ عمل جاری اور قائم رہے اور وہی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بھی حسن عمل یا عمل صالح کے قواعد میں شمار کر لیجئے کہ عمل کا قصد کے ساتھ ہونا اعتدال کے ساتھ ہونا اور لگاتار اس کا چلنا ہمیشگی کے ساتھ دوام کے ساتھ کہ اس میں انقطاع نہ ہے انقطاع کسی عذر کی بنا پر اگر آ جاتا ہے تو اس پر شریعت اس کے ساتھ اچھا ایک رویہ اپناتی ہے اور اجر و ثواب کے وعدے کرتی ہے جیسا کہ آگے ہم بیان کریں گے تو امام بخاری رحمہ اللہ اس تعلق سے جو پہلی حدیث لائے ہیں بلکہ اس باب کی جو سات آٹھ حدیثیں ہیں اکثر ان میں سے ام المعمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی عنہ کی روایت سے ہیں تو یہ مسروق جو ام المعمین کے شاگرد تھے مصروف بن اجدا یہ تابعی تھے اور انہوں نے بڑا علم لیا ام المعمین سے سیدہ طاہرہ صدیقہ سے بڑا علم لیا اور اکثر ان کے ہاں آتے اور حجاب میں بیٹھ کر علم طلب کرتے اور بڑا علم انہوں نے آگے منتقل کیا ام المعمین کا اور ان سے ایک شدید محبت بھی تھی بعد اوقات جب ان سے حدیث روایت کرتے تو اکثر تو یعنی ام المعمنین بعض اوقات فرماتے کہ حد صد صادقہ تو بن تصدیق لوگوں یہ حدیث مجھے اس خاتون نے سنائی ہے جو اسادقہ ہے سچی ہے اور بنت تصدیق ہے سب سے سچے انسان کی بیٹی ہے اور حبیبہ تو حبیب اللہ اللہ کے محبوب کی حبیبہ ہے اللہ کے محبوب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حبیبہ ہے یہ من فوق سبع سماوات ہیں جن کی پاکدانی اور برأ ساتویں آسمان سے اتری اللہ تعالیٰ کی وحی بن کر قیامت تک وہ قرآن بن گیا اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوگی ممبر و محراب پر تو اس طرح ان سے حدیث روایت کرتے تو فرماتے ہیں کہ سالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سالت و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصروف کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے سوال کیا ائ العمل کانا حب علنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ محبوب تھا اولت ادا ابو عمر جو ہمیشہ ہو جو لگاتار ہو اور مسلسل ہو تو ظاہر ہے کہ یہ مسلسل عمل تب ہی ہوگا جب عمل میں اعتدال ہو اگر اپنے اوپر شدت اور کلفت طاری کر لیں گے تو بہت جلد آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے اور عمل کے تسلسل کو کھو دیں گے اور نبی علیہ السلام کو دائم ہمیشہ کا عمل زیادہ محبوب تھا اور پسند تھا پل تو میں نے پھر عرض کیا مسروق کہتے ہیں یقین یقوم کہ آپ رات کے کس حصے میں قیام فرمایا کرتے تھے رات کے کس حصے میں قیام فرمایا کرتے تھے یعنی کب آپ نیند سے بیدار ہوتے اور قیام اللیل شروع کرتے ایک حدیث میں فیقین کہ رات کی کس گھڑی میں آپ اگتے قیام اللیل کے لیے تو فرماتی ہیں کہ کان یقوم و سمع صارخہ کیا آپ اٹھتے جب آپ صارخ کی آواز کو سنتے یہاں صارخ سے مراد مرغ مرغہ جو رات کو اذانے دیتا ہے اس کی اذان کے ساتھ آپ اٹھ جایا کرتے تھے اذا سمع صارخ اور اسی لیے ان مرغے کی آواز کو بڑا بابرکت قرار دیا گیا ہے کہ وہ تحجد گزاروں کو اپنی اذان کے ذریعے اٹھاتا ہے جگاتا ہے اور بیدار کرتا ہے اور بعض علماء نے تہجد گزاروں کے لیے بھی ایک اصلاح استعمال کی مرغے سحر کی تہجد گزار جو ہیں یہ مرغے سحر جیسے مرغہ صبح کو اذان دیتا ہے رات کے آخری پہر میں تو اس اذان کے ساتھ ہی تحجد گزار بندے اٹھتے ہیں تو گویا دونوں کا عمل ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اعتبار سے مرغے شاہر ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے لیے بیدار ہوا تو صارق سے مراد مرغا یا کب اٹھتے جب مرغا چیختا اذان دیتا اور مرغے کا چیخنا کب ہوتا تھا وہ رات کے آخری پہر میں آخری حصے میں اٹھتا اور چیختا یہ چیختا ہے اب بھی یہ تسلسل اس کا قائم ہے کہ رات کے آخری پہر میں مرغے یہ بانگے دیتے ہیں اور چیختے ہیں تو گویا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رات کو اٹھنے کا رات کے آخری پہر میں ہوتا شروع شروع میں جو آپ کا قیام تھا رات کا وہ مختلف اوقات میں ہوتا جیسا کہ نبی السلام کی حدیث ہے آپ کے عمل اور آپ کی سنت کے بارے میں عمل معمن فرماتی ہیں کہ من اللیل قام یا اوسارا کہ السلام نے رات کے ہر حصے میں بطر ادا کیا ہے اول ہی وہ اوسط ہی و آخر ہی اول الی رات کے اول میں اول حصے میں ریشا کے بعد و اوسط ہی اور رات کے درمیانے حصے میں وہ آخری اور رات کے آخری حصے میں اور سناتی ہیں کہ پھر آپ کا جو عمل ہے وہ مستقل آخری حصے میں قائم ہو گیا اسی پر استقرار ہو گیا عمل کا اور پھر آپ نے جو ہے وہ رات کے آخری حصے کو منتخب کر لیا قیام اللیل کے لیے اور تہجد کی ادائیگی کے لیے چنانچہ ابن عباس کی حدیث ہے نا بت تو خالتی میمون رات گزاری جو اپنی خالہ کے گھر میمونہ کے گھر نبی علیہ السلام کا قیام اللیل دیکھنے کے لیے تو اس میں الفاظ ہیں کہ فلم مکان سولو سل آخر جب رات کا آخری تہائی باقی بچا رات کو تین حصوں میں تقسیم کر لو تو دو حصے جو شروع ہوئے ہیں وہ آپ کے آرام میں اور کھانے پینے وغیرہ میں گزرتے اور جو آخری تہائی اس میں آپ اٹھ جاتے اور اٹھ کر قیام اللیل فرماتے اور یہی عمل آپ کا مستقل رہا چنانچہ گیارہ رقاعت آپ پڑھا کرتے ہمیشہ یہ آپ کا دستور رہا اور ہمیشہ آپ کا یہ عمل رہا اور بعض اوقات ان بعض واقعات میں ان سولوس النعل سے قبل بھی آپ کا اٹھنا منقود اور ثابت ہے لیکن جس عمل کو استقرار ملا مجھے ہی تھا کہ جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا تو اللہ کے پیغمبر وسلم بیدار ہو جاتے اور پھر طلوع فجر تک قیام اللیل کا اہتمام فرماتے اور کبھی اگر نیند آ گئی اٹھ نہیں سکے تو پھر نبی راسلان سورہ شروع ہونے کے بعد بارہ رکعات پڑھ لیا کرتے تھے کیونکہ دن میں بطر نہیں ہے نہ وطر کی تضا ہے تو آپ کا معمول گیرہ رکعات کا تھا ایک رکعت بڑھا کر آپ بارہ رکعات پڑھ لیا کرتے تھے اگر کبھی رات کو نیم کے غلبے کی بنا پر آپ نہ نہ اٹھ پاتے کوئی اور عذر لاحق ہوتا اور رات کا قیام نہ کر پاتے تو آپ پھر سورج نکلنے کے بعد بارہ رکعت پڑھ لیا کرتے تھے تو یہ جو فرما رہی ہیں کہ اداسمیہ صارق کہ جب آپ مرغ سحر کی آواز کو سنتے تو آپ اٹھ بیٹھتے اور قیام کا اہتمام کرتے تو یہ آپ کے عمر مبارک کے آخر حصے کا آپ کا عمل تھا اسی پر آپ کا عمل مستقر اور مستقل قائم ہو گئی جی. قال حدثنا قسیبت عن مالک عن حشام ابن حروت عن ابیہ عن عائشت رضی اللہ عنہ انہا قالت تان احب العمل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الذي يَدُومُ عليه صَاحِبُهُ یہ حدیث بھی ام الملین کی روایت سے ہے اور آپ سے ان کا بھتیجا عروا روایت کر رہا ہے انہا قالت انہوں نے فرمایا کہ عروا ان کی بہن کا بیٹا تھا تو عائشہ فرماتی ہیں کانا حب العمل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ویدوم علیہ صاحب کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل اور پسندیدہ عمل وہ تھا جس پر عمل کرنے والا دوام اختیار کرے اور ہمیشگی اور تسلسل اختیار کر لے تو وہ عمل نبی الاسلام کو زیادہ محبوب تھا اور وہ عمل تب ہی ہوگا جب اس میں ایک تبسط اور اعتدال ہوگا جیسا کہ اگے احادیث سے یہ بات واضح ہوتی وہی بات کر لیں گے انشاءاللہ جی قال حدثنا ادم قال حدث ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سددوا وقاربوا وامضوا و بغدو وروحو وشیئا من القصد تبلغو جی, جی روایت ابو حریرا رضیلانی سے مرضی ہے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یونت جی آحدہ من ہو ہرگز نجات نہیں دے گا کسی شخص کو تم میں سے اس کا عمل یونت فیل ہے اور آحدہ مفول مقدم اور عمل ہو یہ فائل موخر کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا مانا کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتا حدیذ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر آ رہا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو قالو لوگوں نے عرض کیا ولا انتہ یارسود اللہ کہ رسول اللہ وسلم کیا آپ بھی نہیں آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے سکتا ان صحابہ نے جو اس تعلق سے سوال کیا اس سے بڑا سوال ممکن نہیں تھا آپ خلیل اللہ اور حبیب اللہ اور قدم قدم پر مشارتے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا عمل تو پوری امت کے لیے مثال ہے اور پوری امت پر فرض ہے کہ آپ کی اتباع کریں اس وقت حسن ہیں آپ پھر آپ کا عمل بھی آپ کے نجات کا سبب نہیں بنے گا فرمایا کہ بلانا میں بھی نہیں اللہ یہ تغمدن اللہ رحمت ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اگر مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا اور خال کے کائنات کی رحمت مجھے حاصل ہوگی تو میں جنت میں جا سکوں گا اور کامیاب ہو سکوں گا اس کی رحمت کے بغیر نہیں حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو جنت کے داخلے کا سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ رحمت بندے کو حاصل ہو کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کوئی چیز اس کی قیمت یا اس کو مول نہیں بن سکتی بھلا بندے کا عمل جنت کا عبت کیسے ہو سکتا ہے اور جنت کی قیمت کیسے بن سکتا ہے کوئی چیز جنت کا عوض نہیں بن سکتی جنت اللہ تعالیٰ کی ابھی مشاء نعمت ہے لمود و سعود جنت خیر و منت دنیا و ہے جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیم تھی اور ایک حدیث میں رسود اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خور کے دوپٹے کا ذکر کیے بدہ نصیف و حا خیر و دنیا و ہے اس کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی تو پوری دنیا اپنی تمام تر سربتوں کے ساتھ مل کر بھی جنت کی ایک بالشت زمین کا مول نہیں بن سکتی تو عمل تو انسان کا اپنا ایک قصب ہے اور جنت اللہ تعالی کی ریم و شاہ نعمت ہے کہ کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر اسی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار جو جنت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے تو پھر انسان کا اپنا عمل جو اس کا اپنا قصب ہے وہ اس کا عبض کیسے ہو سکتا ہے ہاں انسان جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس عمل میں اپنی رحمت سے قبول عمل کے اسباب ڈال دے گا اور پیدا فرما دے گا مثلاً انسان عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص کی توفیق دے گا اتواع سنت کی توفیق دے گا اور اس کے عمل کو عمل مقبول بنا دے گا تو عمل کا مقبول ہونا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا اور یہ جو, جو قبول عمل کے اسباب ہیں اخلاص پر قائم ہونا مداومت کے ساتھ ہونا سنت کے مطابق ہونا یہ اس کی رحمت کے آثار ہے جب بندے پر ہوتے ہیں چنانچہ ان اسباب کی بنا پر بندے کا عمل قابل قبول قرار پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بندے کو عطا فرماتا ہے اور پھر بندہ جنت کا مستحق بنتا ہے اور جنت کے داخلے کا مستحق بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دخول جنت کے لیے ضروری اللہ تعالیٰ کی رحمت جنت کے حصول اور جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے آگے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سد دو وقار وق دو و روح ہو بشعیب امن دلجہ تب تم سیدھے ہو جاؤ یعنی عمل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے ثواب آپ نے بیان کیے کہ صد دو سیدھے ہو جاؤ یہ صد دو صداد سے اور سیداد سے مراد استحکامت سیدھا ہونا بالکل درست ہو جانا اور بالکل صحیح ہو جانا تو عمل کے تعلق سے سیدھے ہو جاؤ ان ایسے عمل اختیار کرو جو بالکل سیدھے ہوں سنت کے مطابق ہوں اخلاص کی بنیاد پر ہوں تاکہ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق ہو سکے اور پھر رحمت تمہارے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن سکے تو سدو بالکل سیدھے ہو جا سو فیصد وقار یا سیدھے ہونے کے قریب ہو جا ان پوری طاقت اپنی صرف کرو اور مکمل سیدھا ہونے کی کوشش کرو اور اگر کوئی کسی قسم کی کوداہی ہو جاتی ہے اور کوئی چیز تمہاری وسل سے بڑھ کر ہو تو تم اپنا پورا زور صرف کرو سیدھا ہونے کے لیے یا مکمل سیدھے ہو جاؤ یا سیدھے ہونے کے قریب ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش کو جانتا ہے اور تمہاری نیتوں کو پہچانتا ہے وہ اس کے مطابق تمہیں ضرور اجر دے گا تو ایسا بن جاؤ عمل کے تعلق سے کہ وہ عمل ان اللہ قابل قبول ہو جائے اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بن جائے اور اس کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے وقد و روح بشعی امن یہ وقد و خدو ان سے مانا صبح کو چلنا روح و سے شام کو چلنا بشیم میں نے دلجا اور دلجا سے مراد رات کی تاریخی یہ دن رات کے تین اوقات ہیں ایک صبح کا وقت ایک شام کا وقت اور ایک رات کی تاریخی کا کچھ حصہ کچھ وقت یہاں در حقیقت رسود اللہ وسلم نے عمل کرنے والے کو ایک مسافر کے طرز عمل سے سمجھایا ہے کہ تم کیسا عمل کرنے والا بنو مسافروں کے دو قسم ہیں ایک مسافر ہو جس کو بس سفر کی دھن سوار ہے نہ اس کو کھانے کا ہوش نہ سواری کو آرام کرانے کا ہوش بس چلے جا رہا ہے صبح شام چلے جا رہا ہے دوڑے جا رہا ہے تو کب تک وہ چل سکے وقت آئے گا کہ اس کی سواری بھی گر جائے گی اور خود بھی وہ بھوک کی شدت کی بنا پر ماندہ ہو جائے گا اور اگلا سفر وہ کر نہیں پائے گا اور منزل تک نہیں پہنچ سکے گا اور ایک مسافر وہ ہے جو اپنے چلنے کے لیے ان ٹھنڈے اوقات کا چناؤ کرتا ہے کچھ وقت صبح وہ چلتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ کچھ دھوپ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو کسی سائے دار درخت کا انتخاب کر کے پڑاؤ ڈال لیتا ہے اور کھاتا بھی ہے آرام بھی کرتا ہے اور پھر جب شام ہوتی ہے اور دوبارہ ٹھنڈا وقت شروع ہوتا ہے پھر وہ چل پڑتا ہے اور پھر جب اسے کچھ تھکاوٹ یا بھوک کا احساس ہو پھر رک جاتا ہے اور پھر رات کی تاریکی میں جو ٹھنڈا وقت ہے اس کا انتخاب کر کے پھر چل پڑتا ہے تو ان تین اوقات میں وہ سفر کرتا ہے وقت بھی ٹھنڈے ہیں سفر بھی سہولت کے ساتھ ہوگا اور جو اس میں اس کے اندر اعتدال ہے سفر کے تعلق سے وہ اعتدال اس کے سفر کو لگاتار قائم رکھے گا اور بالاخر وہ منزل کو پہنچ جائے گا لیکن جو شخص پڑاؤ نہیں ڈالتا کھاتا پیتا نہیں سواری کو آرام نہیں دیتا بس یہ اس پر دھند سوار ہے کہ جلدی اپنے ٹھکانے کو پہنچ جاؤں تو کب تک وہ چل پائے گا بالآخر وہ گر جائے گا اور منزل کو نہیں پہنچ سکے گا تو رسود اللہ صلیم یہ فرمار ہیں کہ تم اس مسافر کے طرح بن جاؤ جو اعتدال کے ساتھ اپنا سفر کرتا ہے کچھ وقت صبح چلتا ہے کچھ وقت شام چلتا ہے اور کچھ وقت رات کی تاریخی میں چلتا ہے آرام بھی ساست ہو رہا ہے اور جو جسم کے تقاضے ہیں راحت کے تعلق سے کھانے پینے کے تعلق سے وہ بھی پورے کر رہا ہے اور بلاخر وہ رفتہ رفتہ منزل کو پہنچ جائے گا نہ یہ کہ ایسا مسافر بنو جس پر منزل تک پہنچنے کی دھن سوار ہے کوئی آرام نہیں کوئی جسم کے حقوق کا خیال نہیں اور بلا وہ تھک ہار کے گر جاتا ہے اور اس کی سواری بھی ماندہ ہو جاتی ہے اور اس سفر کے قابل نہیں رہتا اور منزل کو کبھی پہنچ نہیں سکے گا. تو یہ اسی وصدیت اعتدال اور توسط کا نتیجہ ہے جس کو قصد کہا گیا کہ تم قصد کو اختیار کرو تو وقت دو کچھ وقت صبح کو چلو وہ کچھ وقت شام کو چلو بشب من نہ دل اور کچھ وقت رات کی تاریخے میں چلو وال القسدہ القصدہ یہ منصوبہ الغراء ہے ان یعنی الزم القصد کہ تم قصد کو لازم پکڑ لو ان قصد سے مراد مت راستہ ان القسدہ القسدہ المتوسط جو متوسط راستہ ہے چلنے کا جو مسافر کا ہم نے بیان کیا اس طرح تم چلو تو تب لوگوں تم بہت جلدی منزل کو پہنچ جاؤ گے اور اپنی منزل کو پالو گے اور ٹھکانے تک پہنچ جاؤ گے برس برعکس کے وہ مسافر جو مسلسل چلے جا رہے اور وہ آرام نہیں کرتا اور نہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے بلاخر وہ معندہ ہو کر گر جائے گا اور منزل تک نہیں پہنچ سکے گا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دین بھی ایک سفر ہے شریعت پر چلنا بھی ایک سفر ہے تو تم اس چلنے میں اعتداد اور وصطیت پیدا کرو تاکہ تم چلتے جاؤ اور اصل مقصود کو پہنچ جاؤ اللہ کی رضا اور جنت اور تم ایسا ہرگز نہ اپناؤ کہ ایک دو دن تیزی سے عمل کرو کثرت سے عمل کرو شدت کے ساتھ کرو و فتثا کا اگر رقطہ ہٹ کا شکار ہو کر گر جاؤ اور عمل کو چھوڑ دو وہ قطعی ناقابل قبول ہے اور نہ ایسا بندہ محبت کا مستحق جی قال حدثنا عبد العزيز بن, بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبه عن ابي سلمہ بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا جی یہ حدیث ام المنین سید عیش صدیقہ رضی النحا کی روایت سے ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہونے سے مراد ہم بیان کر چکے کہ اپنے عمل میں بالکل ایک جو صداد اور سیدھا پن ہے وہ اختیار کرو وہ ڈال لو وہ کیسے ہوگا وہ نبی اسلام کی سنت کی طباع سے ہوگا اور پھر اس میں ایک مستقل رنگ پیدا کرنے کے لیے اعتداد اور وسطیت اپنا لو تو بالکل سیدھے ہو جاؤ سو فیصد بقار ابو اور قریب قریب ہو جاؤ بعض واحط میں قربو ہے کرگو کا الگ معنی ہے اور وہ ہے کہ تم جو راستہ ہے شریعت کا جنت کی طرف پہنچانے کا اس کو اپنے قریب رکھنا ہمیشہ اس سے دور نہ ہونا بلکہ اس کو قریب رکھنا اور اس کو ہمیشہ قریب رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے اندر وسطیت اعتدال اور قصد کا منہ ہو جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے وہ علم اللہ خیلا احدہ عام اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو جس کی ہم نے تفصیل عرض کر دی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تل کر جن سی او رستم با کن تم سا املون تل کر جن سی او تم اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جنت کی وراثت عمل کے نتیجے میں عمل کے عوض میں اصل میں بما کن تم کی با کے بارے میں مختلف نظریات ہیں جو اہل الز ہیں جیسے موتزلہ قدریہ وغیرہ وہ اس با کو با اظلیہ قرار دیتے ہیں کہ یہ جو جنت کی وراثتوں میں تمہارے عمل کے عوض میں ملی حالانکہ انسان کا اپنا قصب جنت کا موت اور عبض ہو ہی نہیں سکتا یہ بات سبب ہے یعنی یہ سبب ہے تمہارا اعمال تمہارے اعمال سبب ہیں جنت کے داخلے کے جنت کے داخلے کے سبب ہیں ب وجہ اس کے کہ تم نے اپنے عمل میں وہ رنگ پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے تو اللہ نے قبول کیا اور قبول کرنا اس کی رحمت ہے اور پھر یہ سبب بن گیا جنت کے داخلے کا ابن بطاب رحم اللہ نے اس کا ایک معنی اور بیان کیا ہے یہ باعفیہ بھی ہو سکتی ہے یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے جنت کا داخلہ اور ایک ہے جنت کے داخلے کے بعد جنت کے دراجات تو جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے یقینا وہاں بات بھی ہے لیکن جنت کے داخلے کے بعد جو جنت کے دراجات ہیں ان کا تفاوت انسان کے اعمال کے تفاوت کے ساتھ ہے یعنی دراجات کا اصول انسان کے عمل کی بنا پر ہے اور جنت کا داخلہ اللہ تعالی کی رحمت کی بنا پر ہے تو جنت کا داخلہ اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کے دراجات اولا اور ان کا تفاوت تو داخلہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے اور پھر جب انسان جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جو ان کے اعمال کا تفاوت ہوگا اسی تفاوت کی بنا پر جنت کے دراجات کا تفاوت ہوگا احدیث میں مختلف منازل کا ذکر ہے تو یقیناً اس مناظر ان منازل میں انسان کے عمل کا عمل دخل ہے کہ جیسا اس کا عمل ہوگا جس قوت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اور سنت کی محبت کے ساتھ جتنی شدت ہوگی اتنا زیادہ جو درجات ہیں ان کی بلندی اس کو حاصل ہوگی تو بالکل یہ مستحسن ایک جواب ہے اور قابل فہم اور آگے فرمایا کہ وہ انا حب العمال الله اللہ وقل اور بے شک سب سے پیارے اعمال کہ کے تعلق احمب العمال سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارے اعمال جو ہیں وہ ادو ما وہ ہیں جو ہمیشہ لگاتار کیے جائیں بھائی اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو یعنی کم سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض میں کمی ہو یہ فرائض پورے ہوں لیکن ان میں بصطر بصطیت اور اعتدال ہو اس میں اتنی کلفت اور شدت نہ ہو کہ انسان ایک ہی دن عمل کر کے سر جائے اور باقی دنوں میں عمل کے قابل نہ رہے یہ عمل سے اگتا ہے بلکہ اس طرح اپنے عامال میں وہ وسطیت پیدا کرے کہ مستقل وہ عمل جاری رہیں یہ قال حدثنی محمد ابن عرعرت قال حدثنا شعبت عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمت عن عائشت رضی اللہ عنہ انہا قالت جناب یہ حدیث بھی سیدہ عاشہ صدیقہ رضی النحا کی روایت سے ہے فرماتی ہیں کہ پوچھا گیا سوال کیا گیا ایل اعمال احبو کہ اللہ کے ہاں سب سے پیارے عمل کون سے ہیں تو فرمایا کہ ادو محا وہ عمل ہیں جن میں ہمیشگی ہو تسلسل ہو جس میں لگاتاری کا عمل موجود ہو بانقل خواب و کم کیوں نہ ہو تو کم سے مراد فرائض کی کمی نہیں ہے بلکہ کم سے مراد یہ ہے کہ جو متعلق ہیں امور فرائض کے جسے ایک بندہ ذکر اذکار کرتا ہے ذکر ذکر وزگار میں اگر اس کے اعتدال ہو تو کم ہی ذکر کیوں نہ کرے لیکن ہمیشہ کرے روزانہ کرے نہ یہ کہ ایک دن وہ گھنٹوں ذکر کرتا رہے اور اگلے دن اگتا کر چھوڑ دے ایک رات وہ قیام کرے پوری رات جاگ رہے اگلے دن وہ اگتا کر قیام العل چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں محبوب ترین عمل جو ہے وہ وہی ہے جس پر بندے کا تسلسل ہو دوام ہو امام مخالی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی النما کی خواب ذکر کی ہے اس میں مزید یہ بات واضح ہو جائے گی وہ رات کو سو رہے تھے اور بالکل نوجوانی کی عمر تھی فرشتہ ان کے خواب میں آیا اور ان کو خواب میں جہنم کے اندر لے گیا اور جہنم کے منظر دکھائے جناب عبداللہ بر عمر ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی ایک خوف کی شدت سے کاپ رہے ہیں اور ایک ڈر اور ہراس کی کیفیت ان پر ساری ہے اور فرشتہ وہ منظر دکھانے میں مصروف ہے بالآخر فرشتے نے کہا کہ لفت من اہل کہ تمہیں جہنم دکھا ضرور رہے لیکن تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی بہت پریشان کہ میں نے جہنم خواب میں دیکھی بڑا ہولناک اور کربناک کی خواب ہے اب نبی علیہ السلام سے تعبیر معلوم کرنی تھی لیکن نبی اسلام کے سامنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اپنی ہمشیرہ کے پاس آئے اپنی بہن حفصہ بنت عمر رضی عنہما کے پاس کہ آپ یہ خواب پوچھیں نبی اللہ علیہ السلام سے مومنین ہیں تو آپ یہ خواب پوچھیں رسول اللہ سے اس کی تعبیر معلوم کریں تو جناب حفصہ نے نبی اللہ علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا جب آپ کو پتا چلا کہ خواب مضل اللہ بن عمر نے دیکھا ہے تو فرما کے نعمر رج العبد لو لان یکم اب العل کہ عبداللہ بہت ہی اچھا نوجوان ہے بس کاش رات کا قیام ہمیشہ کرے رات کے قیام میں ناغہ کر جاتے ہیں کاش ان کا قیام اللیل تسلسل کے ساتھ ہو دوام کے ساتھ ہو اس میں انقطاع نہ ہو اور اس میں ناغہ نہ ہو اصل نو عمر تھے نوجوان تھے اور کبھی گہری نیند غالب آ جاتی اور قیام نہ ہو پاتا تو تسلسل ٹوٹ جاتا انقطاع آ جاتا تعطل آ جاتا جو کہ شریعت کو مرغوب نہیں ہے محبوب نہیں ہے اب چونکہ عبداللہ بہت ہی صالح اور بہترین نوجوان تھے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو دکھا کر انہیں جھنجھوڑا تاکہ وہ لوٹائیں اور یہ تعطل ختم کر دیں اور واقعی عبداللہ بن عمر نے جب یہ تعبیر سنی تو اس کے بعد رات کو بہت کم سوتے تھے زیادہ وقت وہ رات کے قیام میں گزارتے حتیٰ کے بعد ایسے دن بھی آ جاتے کہ دن بھر روزے دن بھر وہ گھوڑے کی پشت پر سوار اللہ کے جہاد کر رہے ہیں اور جب شام کو تھکاوٹ سے چور ہوتے تو پھر بھی رات کے قیام کا ناغہ نہ کرتے اور کبھی ناغہ ہونے نہ دیا تو شریعت کے مقاصد میں یہ بات موجود ہے کہ بندے کا عمل لگاتار ہو مسلسل ہو اور دوام کے ساتھ ہو چراچی عبداللہ بن عمر انتہائی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور نوجوان اور ان کے عمل کے اس انقطاع کو پسند نہ کیا گیا اور یہ خواب دکھا کر جھنجھوڑا گیا اور بالکل وہ لا اٹھا ہے اور ان کے عمل میں ایک تسلسل اور دوام پیدا ہو گیا اور ہمارے کہ اکلف من العمل ما خون یہ باب کالف یک لف لام کے فتح کے ساتھ یا باب کال کالف یا لام کے ذمے کے ساتھ اکلوف یا اکلاف من العمل ما تیخون ایسے عمل کی تکلیف اپنے آپ پر ڈالو جس کی تم میں طاقت ہو ہمیشہ کرنے کی عمل کے تعلق سے اپنے اوپر ایسی سختی یا تکلیف ڈالو ما ماتوتیخون جس کی تم ہمیشہ طاقت رکھو اور ایک دن زیادہ شدت تم نے طاری کر لی یا دو دن یا چار دن یا دس دن اور پھر اکتا کر چھوڑ دیا تو ایسا بندہ مرغوب اور محبوب نہیں ہے تم شروع سے ایک قصد اور مین روی کو لے کر چلو اور اپنی اوپر عمل کے تعلق سے ایسی کلفت طاری کرو پیدا کرو کہ تم ہمیشہ اس کی طاقت رکھو ہمیشہ وہ عمل کرتے رہو اور کبھی اس میں انقزا اور ناغا اور تعطل نہ آنے پائے قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سألت ام المؤمنين عائشه قلت يا ام المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الايام قالت لا كان عمله ديما وايكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعه دي روايه دي ام المؤمنين طاہرہ متحرہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے علقمہ جو طابعین میں سے ہیں ام المومن کے پاس آئے اور کہا کہ یا امل المومن کیف فقانہ عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہوتا تھا حلقانہ یہ خودس و شیخ امن الیاں کیا اپنے عمل کے لیے وہ کسی دن کو خاص کیا کرتے تھے نے فلاں دن میں بیٹھوں گا اور عصر سے مغرب تک اللہ کا ذکر کروں گا فلاں دن بیٹھوں گا اور فجر سے ظہر تک اللہ کا ذکر کروں گا کوئی ایسا معاملہ تھا میں آپ کے عمل کے تعلق سے کوئی اس قسم کی تخصیص کی صورت اور نوعیت موجود تھی کوئی دن مخصوص تھا آپ کے عمل کے لیے قولت فرمایا کہ لا نہیں کان عملہ ہو دی آپ کا عمل تو ہمیشہ اور لگاتار ہوتا تھا اور تسلسل کے ساتھ ہوتا تھا ایسا نہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ فجر سے زہر تک بیٹھیں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور باقی دن ناغا نہیں جو بھی آپ ذکر کرتے جو بھی آپ عمل کرتے وہ ہمیشہ کرتے لگاتار کرتے اور تسلسل کے ساتھ کرتے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص وقت میں عبادت کر لیں اور باقی دنوں میں اس کو چھوڑ دیں بلکہ آپ کا عبادت کرنا ایک دائمی طریقے پر تھا اور روزانہ لگاتار آپ وہ عمل کیا کرتے تھے جو عمل فجر کے ساتھ ہوتا جو عمل ظہر کے ساتھ ہوتا جو عمل عصر یا مغرب عشاء کے ساتھ ہوتا وہ روزانہ ہی ہوتا وہ ایک دن مخصوص نہیں ہوتا تھا روزانہ ہی آپ کیا کرتے تھے تو آپ کے عمل میں تسلسل تھا اور لگاتاری تھی اور دوام تھا وہ حکم ماک النبی سمجھ اور جو اللہ کے نبی طاقت رکھتے تھے وہ تم میں سے کون طاقت رکھ سکتا ہے جو استطاعت اور جو توفیق اور جو قدرت اللہ کے پیارے نبی کو ہے وہ تم میں سے کس کو حاصل ہے بتانا یہ چاہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے کہ آپ لگاتار جو ہیں وہ ایک پر مشقت عمل اپنی اوپر تعریف کر لیں اور آپ اس کو نبھا سکتے تھے تم کیسے نبھا سکتے ہو تو نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ ایک دن کو خاص کر لیا ہو کثرت عمل کے ساتھ حالانکہ آپ کر سکتے ہیں مگر آپ نے نہیں کیا تو تم بھی ایسا نہ کرو بلکہ تم بھی اپنے عمل میں وہ اعتدال قائم کرو جس کی نصیحت اللہ کے پیغمبر نے دی ہے تاکہ وہ عمل لگاتار ہو اور تسلسل کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی انقطاع نہ ہو لگاتار عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور مستقبل میں اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ایک عمل میں تسلسل ہوگا اور لگاتار ہوگا اور وہ دوام کے ساتھ ہوگا اور انسان کی عمر آگے بڑھتی جائے بڑھتی جائے حتیٰ کہ وہ مثلاً عمل کرتے کرتے چالیس سال کا ہو گیا پھر پچاس سال کا ہو گیا اور وہ اس عمل پر قائم میں ہمیشہ سے حتیٰ کی عمر آگئی اور اس کے بال سفید ہو گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فی الاسلام وسن کانت ال نور ہم یہ عمل الیامہ جو بندہ اسلام کی حالت میں اساہد کی حالت میں اور عمل کرتے کرتے برا ہو جائے اس کے بال سفید ہو جائیں تو اس کا ہر سفید بال قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا یہ ایک مسلسل عمل کا ایک فائدہ کہ ایک انسان عمل کرتے کرتے عمل کرتے کرتے اور عصاہد کے راستے پر چلتے چلتے اپنے اس کے بال سفید ہو گئے بڑھاپا آ گیا اور وہ عمل اس کے جاری اور قائم ہے اس کے سفید بال جو ہیں وہ قیامت کے روز کے لیے نور بن جائیں گے بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من شابہ پھر اسلام شعیبہ اللہ رحمٰوں کے پلے شیبہ کہ جو بندہ اطاعت پر چلتا رہے عمل صالح کرتا رہے اور عمل کرتے کرتے اس پر بڑھاپا آ جائے اور بالوں کی سفیدی نمودار ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سفید بال کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا یہ بھی عمل کے تسلسل کا فائدہ ہے عمل کی لگاتاری اور دوام کا فائدہ ہے کہ انسان لگاتار عمل کرتے کرتے جو ہے وہ عمر اس عمر پر پہنچ گیا اور پھر اس کے بالوں کی سفیدی جو ہے وہ اس کے اکرام کا باعث بنے گی گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گی اور قیامت کے دن کا نور بن جائے گی بجائے اس کے کہ انسان عمل کرے اور تھک ہار کے چھوڑ دے اور پھر اس کے عمل میں تعطل آ جائے تو پھر وہ لگاتار عطایت نہیں رہے گی لگاتار مسلسل ایثار کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو یہ اضافی اجر کے مواقع عطا فرمائے گا جی قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرطانی قال حدثنا موسى بن عقبه عن ابي سلمہ بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل احدنا الجنة عمله قالوا ولا انس يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة قال أضمه عن أبي النظر عن أبي سلمة عن عائشة وقال عفان حدثنا بهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وأبشروا وقال مجاهد سديدا سدادا صدقا نسخہ اس میں تو بالکل اور معاملے ہیں کیا ہے دی حدیث بھی ام المومن سیدہ عیش صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے متن وہی جو پیچھے گزر چکا سدو وقار بالکل سیدھے ہو جاؤ اور قریب قریب ہو جاؤ سیدھے ہونے کے اپنی طاقت کے بقدر وہ اب اور خوش ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں انہیں ان اعمال کے نتیجے میں سن کر خوش ہو جاؤ بشارتیں کیا ہیں اگر تم بالکل سیدھے ہو جاؤ اور اپنی پوری کوشش طرف کر دو اللہ رس کے رسول کی اطاعت میں اور اپنے عمل میں سجاد پیدا کر لو تو یقیناً تمہیں خوشخبریاں ملیں گی وہ بشارتیں حاصل ہوں گی ان کا ذکر کتاب و سنت میں ہے تو اب شعر خوش ہو جاؤ فعن الدل واحدن الجنت عمل کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا یدخل کے دو مفغول ہیں ایک عہدن و جنت اور عمل ان دونوں کا فائل مؤخر ہے تو کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا تلا کالو ولا انطا یارس اللہ یارس اللہ کہ آپ کا عمل بھی نہیں قالا ولاء انا میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں يك اللہ یہ تغمدَََََََََََََ اللہ ہُہ مغفرت رحم اللہ يہ مجھے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جا پاؤں گا رحمت نہیں ہوگی تو میں بھی نہیں جا پاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضروری ہے لہذا ہمیں جو پہلے کی تعلیمات ہیں نا صدی تو وقار وہ اکشر انہیں اپنانا چاہیے عمل میں دوام ہو لگاداری ہو تسلسل ہو اور اس کے لیے اعتدال ضروری ہے تاکہ یہ ساری چیزیں مل کر جنت کے حصول کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں سبب بن جائے ان اب نظر عظی نذر ان اب سلما تھا ان عائشہ تھا یہ جو حدیث گزری ہے یہ ابو نظر کی روایت سے ابو نظر یہ روایت کر رہے ہیں ابو سلمہ سے ابو سلمان عبد الرحمن اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں پیچھے جو سند گزری ہے اس نے میں بن اقبا ہے موسابن اقبا ان نبی سلم ان عائشہ اور امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ بھی ایک صنعت ہے یعنی دو سندیں ہو گئیں ایک تو پیچھے موسیٰ بن اقبا نبی نبی سلما ہے اور میرا خیال یہ صنعت اس طرح بھی ہے کہ ابو نظر ان اب نظر ان نبی سلمہ ان عائشہ کہ ابو نظر ابو سلمہ سے اور وہ عائشہ سے اور جو پیچھے جو سند گزری اسے موسا بن اخبا ان اب سلما ان عائشہ تو دو صنعتیں ہو چکی ہیں ایک جو پیچھے ذکر کی ماں بخاری نے پورے یقین اور وسوخ کے ساتھ اور ایک یہ سند بھی ماں بخاری فرما رہے ہیں میرا خیال یہ حدیث اس سند سے بھی مرضی ہے انبی نظر ان اب سلمہ ان عائشہ وقال عفان حدثنا ثنا وحیب ان مو بن العقبا قال سمعت ابا صالماتا قال سمعت ابا عبا یہ یہ بن العقبا یہاں سیماع کی تصریح کر رہے ہیں پیچھے انائنا کے ساتھ جماع بخائی رحمہ اللہ جہاں کوئی انعینہ ہو تو وہاں کو ایسی سند لاتے ہیں یقیناً جس میں سما کی تصریح کا سیگا آ تاکہ کسی انقطاع کا وہم باقی نہ رہے تو یہاں اس دوسری سند کی روسی جو افان سے مروی ہے عفان وہ ہے سے روایت کر رہے ہیں اور وہ ہے بن عقبہ سے اور وہ کہتے ہیں کہ سمیت و باسلمت یعنی ان کی بجائے سمیت یہ سیما کی تصریح آ گئی وکال مجاہدن صدید قن ان کولاً صدیدہ جو قرآن پاک میں ہے تو سدادن سے مراد صدق یعنی بالکل سچائی سچی بات راست بات اور عمل میں صد دو فرمایا عمل میں بھی صداد پیدا کرو عمل بھی صدی دو یعنی سچا ہو اور سچا عمل وہی ہے کہ ندیل اسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو اور شریعت مطہرہ کے مطالقہ قال حدثنا ابراہیم ابن المنزری قال حدثنا محمد ابن فلیح قال حدثنی ابی عن حلال ابن علی عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يومنا الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده من قبل قبلة المسجد فقال قد أريد الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر یہ روایت انف مالک رضی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبیر اسلام سے سنا بلکہ علیہ اسلام کو دیکھا صلح لنا یومن السلا ایک دن ہمیں نماز پڑھائی رقی المبر پھر ممبر پہ چڑھ گئے اشعار ویدی ہی یہ من قبل اور قبالا المسجد بھی ہے اگر من ہو تو من زائدہ ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا آپ نے قبالہ قبلات مسجد کے قبلے کی طرف جو قبلے کی دیوار تھی اس دیوار کی طرف اشارہ کیا فقال الفرما کی ارس العنہ ابھی مجھے دکھایا گیا منز و صلیس جب سے میں نے تمہیں نماز پڑھائی الجنت عبنار جنت اور جہنم ممسلاتے ہیں انہیں انہیں یعنی ہی مصحفورہ تھا انہیں الجدار جن کو اس دیوار کے سامنے ایک تصویر کی شکل میں پیش کیا گیا جنت جہنم کو انہیں جنت اور جہنم کو محفل ہیں یہ یعنی مصحفورہ ہیں جنت جہنم کو یعنی اور جہنم کو تصویر کی صورت میں اس دیوار کے سامنے پیش کیا گیا اور مجھے دکھایا گیا فلم اور یوم فی الخیر و شر اور آج جیسا میں نے دن کبھی نہیں دیکھا خیر اور شر کے اعتبار سے فلم آرا کالی یوم فی الخیر و شر کہ آج جیسا دن میں نے نہیں دیکھا خیر اور شر میں خیر اس لحاظ سے جنت دیکھی جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے اور شر اس لحاظ سے جہنم دیکھی جو سب سے ہولناک عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا اس دکھانے میں کیا رمز ہے یا کیا حکمت ہو سکتی حکمت یہی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو اپنی نماز میں وہ یوں کھڑا ہو جیسے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ نماز میں جنت کا جو ہے وہ ایک طرح کا نظارہ بھی ہو اور جہنم کا بھی ہو تاکہ جنت دیکھنے کی صورت میں جنت کے نظارے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تما ہو اور جہنم کو دیکھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہو اور اس کی یہ جو عبادت اور نماز ہے ان دو کیفیتوں کے بیچ میں آج ہے اس کی رحمت کی امید کے ساتھ اور اس کے عذاب کے خوف کے ساتھ تو یہ ایک رمض حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی تاکہ آپ یہ بات اپنی امت کو بتائیں خبر دیں اور امت کے ذہن اور دل اس طرح متوجہ ہوں اور جنت اور جہنم کا سن کر جو بھی جنت کی رغبت اور اس کے حصول کا شوق اس کے اندر ان کے اندر بیدار ہو جائے اور جہنم کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر ان کی نمازیں ان کی عبادتیں انہیں دو کیفیتوں کے بیچ میں قائم ہوں تو یہ ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو عین نماز میں قبلے کی دیوار میں جنت اور جہنم مبفر دکھا دی اور آپ نے دیکھیں اور دیکھ کر صحابہ کو بتائیں اور ساتھ یہ خبر دی کہ آج کے دن جو ہے وہ سب سے بڑی خیر میں نے دیکھی خیر کے اعتبار سے اس کے بڑا دن میں کبھی نہیں دیکھا اور سب سے بڑا شر بھی دیکھا اور شر کے اعتبار سے بھی اس کے بڑا دن میں نے نہیں دیکھا تو خیر اس لیے کہ جنت دیکھی اور شر اس لیے کہ جہنم دیکھی تو جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکے ہیں ان کا تصور ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھو اور خاص طور پہ نماز میں اگر کھڑے ہو تو اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے جنت اور جہنم کا سوچو تاکہ جنت کے حصول کا شوق اور رضا تمہارے اندر پیدا ہو اور جہنم سے بچاؤ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو اور وہ جو ایک خوف کی کیفیت ہے وہ بیدار ہو جائے اور تمہاری تمام عبادات انہی دو کیفیتوں کے بیچ میں رہیں کبھی خوف ہو جہنم کا اور کبھی حرص اور تما اور طلب ہو جنت کی اور امید اور رجا قائم ہو اور انہی دو کیفیتوں میں انسان کا ایمان ہوتا ہے اور انہی دو کیفیتوں میں انسان کی تمام عبادات منصور ہوتی ہیں واللہ اللہ